السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ سورت الظمر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا چوبیسواں پارا ہے زمر کا نمبر انتالیس تھرٹی نائن اور زمر کی آیت نمبر بیالیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں فورٹی ٹو والسلام علی سید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربش رحلی صدری ویسر وحل العقد یفق وجاء من اہلی عامین یا ربر عالمی سور زمر کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے عملی تقاضوں کا بیان زمر میں وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے اطاعت کا رویہ اختیار کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرو یہ بنیادی موضوع مزید بعد میں بھی آئے گا اور مکی صورتوں کے بنیادی مضامین اس صورت میں بھی عطا ہوئے سورج زمر کی آیت نمبر بیالیس اللہ یہ تب انپسا اللہ روح کو ایک جان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے وہ لم تمتی فی ہا اور جس کی موت کا معاملہ ابھی نہیں آیا اس کی نیند میں مراد قبض کر لیتا ہے اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے پیوم سک الطی قدا علی مئو تو جس کی موت کا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی تو روک لیتا ہے روح یعنی اگر نیند آئی تو اب لوٹایا نہیں جائے گا اس کو میور سر مسمہ اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے کہ بندہ نیند میں ہے تو رو لے لی گئی بیداری کا وقت آتا ہے تو اس کو رو دے دی جاتی ہے اور جس کے لیے اللہ نے طے کر لیا اب چاہے وہ نیند کی حالت میں اس کی روح قبض کروا یا جاگتے میں وہ لوٹائی نہیں جاتی البتہ جس کی لوٹائی جا رہی ہے تو یہ بھی وقتے مقرہ کے لیے ہر ایک نے لوٹنا تو ہے ان نفیز قومی یا تفکرون بے شک لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو جو روزانہ سلا رہا ہے اور اٹھا رہا ہے وہی ایک دن موت کی نیند سلانے کے بعد دن دوبارہ اٹھائے گا امت تخد من دون اللہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا شفاعت کرنے والے بنا ڈالے کل اولو علیہ السلام فرمائیے بھی کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں تب بھی ان کو ان جھوٹے معبودوں کو اختیار کیے بیٹھے ہیں کل اللہ شفاعت آپ فرما دیجیے شفات کا کل اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے لہو ملک استماعت اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے تم میں ترجعون تر پھر اسی اللہ سلحان کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ادا اللہ وحدہ قلوب لا اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ واحد کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں یعنی توحید کا ذکر ہو تو ان مشرقین کے چہرے بگڑتے ہیں وہ اضاع اللہ ازا شرون اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا ہے اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ مشرقین کا معاملہ ایک توحید کہ حوالے سے کلام ہو اللہ کی ذات واحدہ اللہ شریک کا بیان ہو تو چہرے بگڑتے ہیں اور بہت سو کا ذکر کیا جائے جھوٹے معبودوں کا وہ خوش ہو جاتے ہیں قل اللہ مف... اچھا اس میں زندن ایک بات ہے ذرا تھوڑی اس کی ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا پرست ہوں فزق و فجور میں مبتلا ہوں اللہ کی یاد کا موقع آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں دل نہیں لگتا اور گناہوں کی دعوت دی جائے گناہوں کی بات کی جائے تو بڑا اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی روش ایسے انجام ایسی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ آسمان اور زمین کے بنانے والے عالم الغیب غیب کے جاننے والے و اور ظاہر کے جاننے والے اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے لیکن یہ غیب کا معاملہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے لئے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ کے لیے کوئی شہ پوشیدہ نہیں اللہ کے لیے کوئی غیب کا معاملہ نہیں یہ غیب کا معاملہ میرے اور آپ کے اعتبار سے آپ کو مجھے جو دکھائی دے رہا ہے یہ سامنے جو دکھائی نہیں دے رہے. وہ غیب میں وہ اللہ کے لئے غیب میں نہیں ہے ہمارے اعتبار سے عالم الغیب و شہادہ وہ غیب اور غیب اور ظاہر کے جاننے والے عبادی کا فیمک ہی اختری تو اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام رات کے قیام کے وقت جو اذکار پڑتے دعائیں پڑھتے ان میں یہ آئ بھی شامل ہے یعنی قیام اللیل میں ولاؤ اللہ اور اگر جن لوگوں نے کفرشیر کی روی شخارگی یعنی ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا اور ان کے لیے ہو جائے لفت یاما تو بدلے میں دے دینا چاہیں گے قیامت کے دن برے آداب سے چھوٹنے کے لیے لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا وہ بدالحم اللہ تسی اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا وہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کی پکڑ ہو جائے گی وہ بدالحم سیات ماں کا سب و شاقا بھی ماں کان اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا جب انسان کو ہم اپنی طرف ہیں تو کہتا ہے کہ بنیاد پر مجھے دیا گیا. وہی مادہ پرستی والا رویہ اپنے آپ کو ہی سمجھ بیٹھنا اسباب کو سمجھ بیٹھنا کچھ اور مصباب کے طرف نگاہ نہ ہونا بل یہ فتنت والا یہ تو آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ دیا جا رہا ہے لیا جا رہا ہے کم دیا جا رہا ہے زیادہ دیا جا رہا ہے سب کے آخر امتحان قطل یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو اس سے پہلے تھے فما اغنا ما تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان سے ف ماں اخنا ماں کا نیک جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس نے سے بظاہر ترقی بھی کر لی محلات و جائداد بھی جمع کر لی مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی شہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکی فاس آ سب بس انہیں آ پڑی برائیاں برائی اس کی جو انہوں نے کمائی کی امال کی ون لدینا ولم منہا اولا سیو سیب ہوں سید کا سبو اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جل ان پر آ پڑیں گی برائیاں ان, ان, ان, برائی ان, ان آمال کی جو انہوں نے کمائے یعنی اعمال کا وبال ابرا انجام برے اعمال کا برا نتیجہ وما هم بمعجزین اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اولم يعلمو کہ ابو جانتے نہیں ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر بیشک اللہ تعالی جس کی دل چاہتا ہے رزق کو خوشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے فی ان فی ذلک لایات لقومی یؤمنون بیشک اس میں یقینن ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اگلا رکو بڑا پیارا بلکہ اگلی ایت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور بہت ہی قیمتی آیت اور کئی اہل علم کا خیال ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے گناگار اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے والے ان کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے ان کو بھی اللہ بلا رہا ہے آ جاؤ میری طرف لوٹاؤ میری طرف میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو اہل علم سے بہت سو کی رائے ہے اکثر کی رائے ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت میرے لیے آپ کے لیے اگلی آیت ان شاء اللہ پُل یا عبادیہ لدین اصرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنت میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے کیا زیادتی ہے اس نفس کا حق ادا نہ کیا, کیا مطلب یہ نفس یہ جان اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ تم نے زیادتی کر بیٹھے کر ڈالی اللہ کے حقوق کو پامال کیا اللہ کو تم نے بلا دیا ہے اللہ کے نافرمانی فرمانی کے رویش میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے لیے تم نے عذاب کا سامان کر لیا ان سے بھی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقنت میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یا فرو جمیعہ بشک اللہ تعالی چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے ان اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَرْوَحِيمُ بشک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ یوسف آیت 1887 میں اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اگلی بات کتنے گنا کر بیٹھے ہو حدیث سے تو یاد آ ہے تیرے گنا اتنے ہو جائے کہ زمین و آسمان بھر جائیں پھر بھی تو میری طرف پلٹ آئے بشرطے کے شرک نہ کیا ہو اللہ کہتا ہے میں بخش دوں گا یہ جامع مزیم حدیث سے ہے اللہ فرماتا ہے کہ صدقت رحمتی آلہ غضبی میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی ہے اللہ سن تعالی تو ہم لوگ کہتے ہیں ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر مائیں بھی کم ہیں اصل میں تو ستر ایکسیسس نمبر کے لیے بہت زیادہ کثرت تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے مسلم شریف کے لیے ایک حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھ گا ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے صرف ایک حصہ ننیاں حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے کتنی محبت ہے مخلوق کے اندر حدیث میں ایک گھوڑی وہ حاملہ جب ہوتی ہے اور اس کے حمل میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی احتیاط سے پیاد رکھتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کے سو میں سے ایک حصے کا ظہور ہے اس جانور میں بھی اللہ اکبر ہم تو انسان ہیں ایک ایک مرد سوچے کتنے اس کے رشتے ہیں کتنے تعلقات ایک ایک عورت سوچے کتنے رشتے کتنے تعلقات کس قدر محبت ہے یہ ساری مخلوق میں جتنی محبت ہے اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے سو میں جس کے پاس ننانوے حصے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا اس کا پہلا تعارف کیا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا پہلا تعارف یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین اطاف فرمائے مایوسی کفر ہے اتنے ہی بڑے گناہ کیوں کر چکے ہوں اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بہت بہت بہت بہت زیادہ وسیع ہے یہ وہ آیت جس میں امید دلائی گئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب ایسے مقام پر وہ حدیث سنا دینی چاہیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید دلانے کے لیے لائسنس تو کل نہیں کہ چلو کیے جاؤ کیے رہا جاؤ. امید دلانے کے لیے حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے بالفر تم اگر ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گنا ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور وہ گناہ کریں گے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا ان کو اللہ کو پسند ہے بندے کا پلٹنا گناہ کرنا پسند نہیں مندے گا مگر ہو جائے گا اس سے تو وہ کہتا ہے پلٹ آ تو مجھے یہ پسند ہے تو اگر بالفرس تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تمہیں ہٹا دے مٹا دے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے وہ گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو بھائی یاد رکھیے گا جب یہ مقام آگا تو یہ حدیث سنائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی چھٹی دی جا رہی نہ نہ نہ نہ گناہ کرنے کی چھٹی نہیں دی جا رہی اللہ کی رحمت کے دروازوں کی طرف متوجہ کیا جا کبھی مایوس نہ ہونا کس قدر تم گناگار کیوں نہ ہو گئے ہو اللہ کی رحمت بہت وسیع بہت بسی وہ تو سو قتل کرنے والوں کو بھی کرنے والے کو بھی مسلم شریف کی مشورہ معاف کر دینے پر قادر ہے اور اس نے ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے بخش دیا بہرحال یہ ساری احادیث ایسے مواقع پر اس کے بیان ہوتی تاکہ کہیں مایوس ہو کر بیٹھ نہ اور یہ اسلام دین فطرت ہے یہ راستہ ہے توبہ کا تو اسلحہ کا بھی امکان ہوگا ورنہ اگر یہ دروازہ بند ہو تو آدمی کہہ کہ چار گنا اور کرو چار قتل اور کرو 10 گردنے اور کاٹو اللہ نہ وہ غیر معاملہ کسی اور مذہب میں تو ہوگا اسلام دین ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہاں آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اگلی آیات میں وہ بھی بیان آ رہا ہے اور توبہ کے شرائط کا کچھ ذکر سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ میں انشاءاللہ شاء اللہ پارے میں پڑھیں گے سوئے تحریم آیت نمبر آٹھ اے ایمان والو اللہ کی حضور سچی اور پکی توبہ کرو اللہ مجھے آپ کو توفیع عطا فرمائے اچھا اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنو آؤ اللہ کی طرف تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری قبول کرے تو تم بھی تو اللہ کی مانو یاد آیا فذکرونی ارقرم تم مجھے یاد میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا البقرا کی آئے تمری ایک سو باون وہی اندازیاں وہ انیب اللہ رب اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ قبل آغاب اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تم ملا تم پہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یہ ہے پلٹنا اللہ کے اور پلٹنے کا مطلب کیا ہے ندامت بھی دل میں ہو آنسو کا تڑکا بھی ہو ہاں یہ قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ایک اخون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہ جائے اللہ کے دین کی خاطر اور دوسرا کو قطرہ جو بندے کی آنکھ سے بہ جائے اللہ کو بڑا پسند ہے بہرحال پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یہ پلٹنا کیا ہے گناہوں کو چھوڑ کر اتاد کی طرف آ جانا زبان پر اب گالیاں نہ ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب ایک جوان اس شہر کا یہ بتاتا ہے کہ شوجا بھائی اللہ کا شکر ہے دس سال سے زبان پر گالی نہیں آئی تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کرنا بھی چاہیے کراچی جیسے شہر میں ایک نوجوان پچیس سال کا اگر یہ کہے کہ دس سال آٹھ سال سات سال ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ زبان پر گالی نہیں آئی تو بڑی اپریٹ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے نا ہم سب کو حالات کا اندازہ ہے جی کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کو سمجھ آ گیا اور اس نے سود کے معاملات کو چھوڑ دیا اللہ نے برکت بھی دی اس کو اپریشیٹ اس کو سینے سے لگائیں کسی بہن کے بارے میں کسی بیٹی کے بارے میں پتا چلا کوئی اور ہی رنگ ڈھنگ تھا اللہ نے برکت دے دی قرآن کی محفلوں میں آ گئی اب اما ایشہ صدیقہ کا اس نے لباس اختیار کر لیا بیوی بی فاطمہ کی چادر کو اختیار کر لیا اپریشیٹ کریں اللہ بھی تو کرتا ہے یہ ہے پلٹنا بندہ گناوں کو چھوڑ کر واپس آ جائے بندہ نا فرمانی کو چھوڑ کر واپس آ جائے کرنے والے کاموں کی طرف آ جائے فرائض واجبات پر عمل کریں اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے روک جائے یہ ہے اصل پلٹنا توبہ اصل میں کیا ہے پلٹ آنے کا نام اس پلٹنے پر اللہ متوجہ اور اللہ معاف بھی کرے گا اور سورے فرقان میں ہم کیا پڑھا چکے ہیں بدل دے گا اللہ دیکھے بندہ نہ اٹھے بندہ نہ روئے بندہ نہ ہاتھ اٹھائے بندہ نہ پلٹے تو قسور کس کا ہے ہم تو مائل بکرا میں کوئی سائر ہی نہیں اللہ تو دینے کو تیار ہے لیکن آؤ تو صحیح اب اس آنے کے لیے بتایا جا رہی ہے دونوں آیتیں بلکہ اگلی آیت بھی پڑھیں گے یہ پورا بیان ہونا چاہیے اور انیب و الا ربی کماس الحمق قبل ائیا اطیا کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ اور اس کے لیے مسلم ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تم ملا تم پہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی طبی احسن ذلیہ مروب کم اور پیروی کرو سب سے اچھی کتاب کی جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے مروب کم تمہارے رب کی طرح سے اَيَّ <بَغْتَتَن> اس سے پیرے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے وَأَنْ تم لات اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اللہ نے قرآن عطا کیا بہترین کلام عطا کیا اس کو تھامو اللہ کو تھامنے کا مطلب اللہ کے رسی کو تھامنا سورال وان تمر و تسم و بحب اللہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو پھر وہ مجید کے حقوق ایمان بھی تلاوت بھی سمجھنا بھی عمل بھی تبلیغ بھی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے رمضان کے بعد بھی قرآن حکیم سے جڑے رہیں مولانا سید ابو حسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ شاہی ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ان کا آیا مولانا علی نی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے دو روزے کے عنوان سے بڑا پیارا ہے اس میں ایک بعد انہوں نے یہ بھی فرمائی کہ بھائی رمضان مہمان ہے مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے نا مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے رمدان بھی آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن مہمان آتا ہے تو اکثر توحفہ دے جاتا ہے توفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے مہمان چلا جاتا ہے رمضان چلا جائے گا رمضان کا توحفہ کیا ہے قرآن ہمارے پاس اس کو تھامو اللہ کے رحمت کے مستحق بنو اس سے جڑے رہو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو یہ جو بہترین کلام اللہ نے دیا اس کی پیروی کرو اس کے احکام پر عمل کرو اس کے تقادوں پر عمل کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ ہو یہ ہے پورا پیکج اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے ہم پر اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہم اس کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم اس کی رحمتوں کو اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے پلٹ آؤ چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دو نافرمانیوں کو تمہارا رخ زندگی سیدھا ہو جائے اللہ کے سیدھا ہے تو اور اچھا ہو جائے اور کچھ ٹیڑ میڑ ہے تو سیدھا ہو جائے تمہارا معاملہ یہ ہے ہمارا رمضان کا قبول ہونا ساتھ ہی پوچھتے کیسے پتہ چلے گا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ایک ظاہری علامت یہ ہے آپ کی میری زندگی میں کچھ چینج آئے تبدیلی آئے میرا رمضان کے بعد شمال کا مہینہ میرے اور آپ کے شابان سے بہتر ہو جائے ان اللہ تعالی یہ ایک ظاہری علامت ہوگی تو پلٹو پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو گناہوں کو چھوڑو نافرمانیوں کو چھوڑو فرما کے روش پر آ جاؤ اور اس کی کتاب کو تھامو اور بہترین طریقے سے کتاب کے تقاضوں پر عمل کرو یہ پورا پیکج ہے اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اور یہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے جو گنہ گار ہیں جو اپنے آپ کر بیٹھے ظلم کر بیٹھے گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ دلا رہا ہے ہاں آج محلت ہے فائدہ اٹھا لو آج محلت ہے توبہ کر لو آج محلت ہے پلٹ آو ورنہ کل کیا ہوگا کل حسرت ہے محلت نہیں کل حسرت ہے محلت نہیں حسرت علامہ فرطفی جمب اللہ کوئی کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق کے بارے میں کوتا کر ڈالی وہ میں تو ہنسی مذاق اڑانے بادوں میں تھا اللہ کے پیغمبر کی بات کو رد کر دیا حقبات کو میں نے جھٹلا دیا حق بات کو میں نے فراموش کر دیا ہنسی مذاق میں پڑا رہا کل یہ حسرت ہوگی او تقولہ یا کہیں وہ یہ نہ کہ اللہ, اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا او تقول حين ترى العذاب یا وہ جب عذاب کو دیکھے تو کہ یہ نہ کہے کاش لو انلی کرتن فاكون من المحسنين اگر مجھے دنیا میں ایک مرتبہ اور جانے کا موقع ہو تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ حسرتیں ان کا کوئی فائدہ نہیں بلا قد جاءت کا آیات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین اللہ فرمائے کہا ہاں ہاں یقینا تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا تم نے میرے کلام کو جھٹلایا تم نے میرے کلام سے تکبر, تکبر کیا ہے اگنور کرنا نظر انداز کرنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہماری عقل کافی ہے ہمارے لیے یا سیلف یہ ہے ابو ابو کا تکبر ابو جہل کا تکبر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں خوب بتائے کسی اور شہ کی ہمیں ضرورت نہیں یہ جو تکبر ہے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے ہے تو کافروں کا بیان قرآن میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے قرآن سے مجھے اور آپ کو بھی نصیحت ہو رہی اب اس سے جڑے رہنا ہے اس کو پوری زندگی کا اپنا ساتھی بنانا ہے اللہ اکبر ساتھی بنانا ہے اپنا اللہ اکبر اور اپنی تنہائی کا بھی ساتھی بنانا اپنے حضر اور اپنے سفر کا بھی ساتھی بنانا ہے حضر کہتے ہیں گھر میں ہونا سفر ہم سب سمجھ آتا ہے. اپنا اس اس اس کو اس کے مونی مورنا, اس کو فراموش نہیں کرنا, اس کو کرنا تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ کو جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاح سفی کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ٹھکانہ کافی نہیں ہے اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان اللہ تقوی مفا ذتی ہند اور جن لوگوں نے تقوی کی روی شکیات کی اللہ انہیں ان کو کامیابی کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا لا مس مس والن نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللهم ربنا اجعلنا منهم الا المتقين میں ہمیں شامل فرما اللهم انا نسالك جنۃ الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنۃ الفردوس کا سوال کرتے ہیں الله خالق كل شيء اللہ ہر ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے وہو على کلی شيء وكیل اور وہ اللہ ہر ہر شے پر نگہ بان ہے له مقاليد السماوات والارض اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں تمام خزانے ہیں والذین كفروا بآیات الله اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ قل اے نبی علیہ فرما دیجے اے اے کیا تو مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں ولقد اوحی سے پچھلے بال فرش اگر آپ نے شرک کیا لیہ بتنہ تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا ملتکرین اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ اصل میں شرک کی شناعت اور برائی کا تذکرہ ہے پیغمبروں کو خطاب کر کے بھی کہا بل فرض اگر آپ نے بھی شیر کیا تو سارا عمل برباد ہو جائے گا اللہ اکبر تو یہ پیغمبروں سے تو ممکن نہیں ہے یہ مشرکین کو سنایا جا رہا کہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ پیغمبروں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے بل اللہ فابد بس اللہ ہی کی عبادت کیجئے وہ خب منہ اور شکر گزاروں میں سے ہو رہیے ہے مما قدر اللہ حق قدری اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے یہ وہ کفار کا بیان مشرقین کا بیان آرٹیفیشر کسی شئے میں پھس کر اوریجنل کو فراموش کر دیا جانا یہ مثال کئی مرتبہ آ چکی اللہ کی معارفت حاصل نہ ہو تو بندہ کسی گھٹیا شئے کو کوئی درخت کو کسی پتھر کو ہی معبود بنا بیٹھتا ہے معادلہ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْوَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمام زمین روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کی مٹھی میں ہوگی و سماوات و متعیت امین و ہی اور تمام آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر یہ کی کیا کیفیت ہے یہ میں سے ہے اصل کیفیت اللہ ہی کے مگر یہ زمین و آسمان اللہ کے مٹھی میں صبح نہ اللہ پاک و برتر ہے اس سے جو شر کرتے ہیں منف خور اور سور میں پھوک ماری جائے گی شا اللہ تو جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے وہ محفوظ رہے گا ایک رائے وہ عرش کو تھامے ہوئے فرشتے وہ محفوظ رکھے جائیں گے باقی ہر ایک پر ایک بے ہوشی کی کیفیت اور پھر موت طاری کر دی جائے گی ثم نفق فيه اخرى پھر ایک اور مرتبہ سو میں پھونک ماری جائے گی فاذا هم قيام ينظرون تو وہ فورا کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے مراد ہے کہ پھر ان پیش ہونا ہوگا واشقلقات الارض بنور ربها وذل الكتاب اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور آمار کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی وہ جی ابن نبی جی نب شہدا اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا وهم لا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ہر نبی نے اپنی امت کے حوالے سے گواہی دینی ہے اور گواہی دینے والوں میں انبیاء کے علاوہ انسانوں کے اعضا کی گواہی بھی شامل یہ زمین یوم تو حد دیکھو اخبار گواہی دے گی یہ لکھا ہوا نام امال یہ پیش کر دیا جائے گا اور سب سے بڑا گواہ خود کون ہے اللہ سبحانہ نہ ہو و تھا اللہ حاصب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسمان فرما وہ کل امینت مباحیہ فالون اور ہر شخص کے امال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں سیخ الگین کفر الا جہنما زمرا اور کفر کرنے والے ہاکے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف سارے کفار بھی برابر نہیں ان کی بھی گروہ بندیاں کی جائیں گی اذا جاؤها فتحت ابو بابا یہاں تک جب وہاں وہ آئیں گے جہنم کے پاس اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہ کھولا جانا ایسے ہے جیسے کسی جیل میں مجرم کو اندر لینے کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے یہ دروازہ کھولا جانا کوئی استقبال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ پٹائی لگانے کے لیے ہوتا ہے سزا دینے کے لیے ہوتا ہے یہ دروازے یعنی پاس امی سے رسول نہیں آئے تھے اور سے ڈراتے تھے پوچھیں گے جو فرشتے مقرر جہنم پر ان سے جہنمیوں سے قالو وہ کہیں گے ہاں ہاں بلا ہاں ہاں بلا کن حق تک کری مت عل کافرین لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا قیرت خلو اب واب جہنم خدی کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے پس برا ہے تکبر کرنے والوں کا اللہم اجرنا من النار اے اللہ آگ کے سے معفوظ سرما تکبر کرنے والے کا انجام جہنم میں حضور نے فرمایا علیہ السلام اللہ فرماتا ہے ابو داود شریف کی روایت میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا کلام حدیث سے خصوصی یہ کبر بڑائی میری چادر ہے المتکبر کس کا نام ہے اللہ کا اللہ کہتا ہے بڑائی یہ میری چادر ہے کچھ ہینے کا تو میں اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا اللہ اکبر اور حضور علی السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت جس کے دل میں رائی کے دانے, بھی بر دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کیسے چیک کریں کہ آپ میں اور مجھ میں بلکہ پہلے میں کیسے چیک کریں کہ مجھ میں اور آپ میں کہ تکبر تو نہیں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا اب میں کہ اپنی بیوی کو سلام کرتا ہوں اپنی اولاد کو اگر اللہ نے مجھے مال کی بست دی ہے میرے ملازمین ہیں اپنے ڈرائیور کو کبھی میں نے سلام کیا آگے بڑھ کر باہر کھڑے ہوئے گارڈ کو کبھی میں نے آگے بڑھ کر خود سلام کیا مالی اعتبار سرنے سے کمزور کو میں سلام کرتا ہوں اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہے میرا منصب بڑا ہے میرا مال زیادہ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر اور سلام میں پہل نہیں کر رہا بس کچھ اور کسی لیبارٹری کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں یہی تکبر پتا چل جائے گا اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہی حرکت شیطان مردود نے کے برباد ہو گیا ہم سب جانتے ہیں اللہ ہم سب کو تکبر سے بچ اسی کو تو اللہ ختم کروانا چاہتا ہے ہر ادان میں اللہ اکبر ہر اقامت میں اللہ اکبر ہر نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو دوہرا رہے اور پھر ہم کہتے ہیں میں میری نہیں سنی میری نہیں مانی میری چاہت میرے مزاج کے یہ کیا ہے میں اس کی میں کو تو ختم کرنا ہے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ تو رہو تسبیح اللہ اکبر تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں کہ نہیں کمتر سمجھ رہا ہوں کہ نہیں حقیق سمجھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں اللہ مجھے اور آپ کو تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے تکبر کرنے والوں کو ٹھکانہ تو ہوا جہنم میں اب اللہ کے متقی بندوں کا بیان جو گناہوں سے بچنے والے فرم برداری کرنے والے اللہ اور اس کے پیغمبر علی السلام کی اطاعت کرنے والے ان کا کیا حسین انجام ہو رہا ہے فرمایا بسیق اللہ دین تقورب بہ منتظہ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لایا da huh? جنت کے بھی تو گروہ ہوں گے نا کسی کا درجہ اوپر کسی کا نیچے کوئی اران سے داخل ہو رہا ہے کوئی دوسرے دروازے سے کوئی تیسرے دروازے سے ان کے بھی مختلف گرو ہوں گے ہتعا اراجا اوہا یہاں تک کہ جب وہاں آئیں گے وفتے حت اب وابا اور کھول لیے جائیں گے اس کے دروازے بھائی میں تو دین کا ادنا طالب علم ہوں لیکن علما نے بڑی گہرائی میں اتر کر جو سمجھایا ایک چھوٹا سا نقطہ الفاظ دیکھیں حتا اراجا اوہا وف تحت اب واب اہا یہاں ویا ہے جب جہنم والوں کا ذکر تھا تو فرمایا کہ جا اوہا فتیحت ہٹ ماں صرف فوتیحت ہے اور جب جنت والوں کا بیان آیا تو وہ فوتیحت اس میں کیا کلام ہے کہ وہ جو تھا وہ تو جیل والوں کی طرح جیسے اور کہاں دنیا کی جیل اور کہاں جہنم کی بیڑیاں اللہ اکبر ادھر دروازہ کھلا ہے اندر دھکیلنے کے لیے اور اندر عذاب دینے کے لیے ادھر جو دروازے کھولے جا رہے وہ تو ویلکم کہنے کے لیے اوبھگت کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے مبارکباد دینے کے لیے دروازے ادھر بھی کھلیں گے دروازے ادھر بھی کھلیں گے, گے مگر کہاں جہان ننم کے دروازوں کا کھولا جانا اور کہاں جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس ہواو کے فرق پر اہل علم نے بہت کلام کیا وہ فتحت ابوابھا اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے وہ قال لهم خزنتھا اور وہ ان کے محافظ کہیں گے جو فرشتے مقدر ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تب تم بہت اچھے رہے بھائی تم نے صحیح کام کیا تم نے زندگی بامقصد گزاری تم نے فضولیات میں اپنے اپ کو برباد نہ کیا تب تم بہت اچھے رہے فتخلحا قالدین بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے اور وہ کہیں گے تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا فرما دیا اور زمین کا, یعنی کا وادث بنا دیا کہ ہم ٹھکانا پکڑ لیں جنت میں جہاں چاہیں جس طرح ہم چاہیں فن اجر العامن ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ جنت اے اللہ ہم نت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وتر من حول العرش اور آپ کو دیکھیں گے حلقہ باندھے ہوں گے عرش کے گرد بحمد ربهم اپنے رب کے ہم کے ساتھ تصویر کر رہے ہوں گے اللہ کے عرش کا سمجھنا بھی ممکن نہیں اللہ کے عرش کا سمجھنا بھی ممکن نہیں ایسی بس سمجھانے کے لیے کچھ ایسے فرمایا گیا ایک اندازہ کرنے کے لیے کہ یہ ہماری دنیا کیا ہے یہ ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں ہے اگر ایک صحرا ہمارے سامنے ہو تو اللہ کے عرش کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے یوسف نبم وہ اس کی تصبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ بقوبیہ بین بالحق اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا جی ہاں فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا فرشتے بھی زی شعور حسلیاں ہیں فیصلے کے مراد کو برا وغیرہ کام نہیں کیا ہوگا نہیں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے وہ سوال بھی کرتے اللہ تو آدم کو پیدا کر رہا ہے فساد تو نہیں بچائے گا یاد آیا وہ جو ننیان جو سو قتل والا فرشتوں میں اختلاف ہوا تھا نا کون اس کی روح کو قبض کرے گا بہرحال تو ان کے درمیان اگر کچھ ڈفرینس آف اوپین اس طرح کی بات ہوگی تو ان کے بھی درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک وکیل الحمد للہ اور رب العالین کہا جائے گا تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ سورہ زمر کا مطالعہ مکمل ہوا اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں المؤمن اس المؤمن کا ایک اور نام سورت الغافر بھی ہے اکثر جو آپ اپلیکیشن دیکھیں گے اسمارٹ پر تو سوریہ غافر نام ملے گا سعودی عرب میں جو مصحف یا عالم عرب میں چھپنے اس کا نام سور غافر ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک سورت کے ایک سے زائد نام بھی ہوتے ہیں ایک نام بڑا دلچسپ وہ لفظ بھی آ رہا ہے اتول اتول اس کا نام ہے یہ بھی آ رہا ہے رسایت متین میں انشاء اللہ تعالی تو سورہ مؤمن یا سورہ غافر بھی اس کا نام ہے سورہ ظمر میں اللہ کی توحید کا عملی تقاضا اطاعت اس کی خالص کر کے اسی کی عبادت کرو سر میں دعا پر زور ہے دو تین مرتبہ یہ بات آئی گی دعا صرف اللہ سے یہ بھی توحید کا تقاضا ہے کل لفع نقصان کے احتیار رکھنے والا کس کو مانو اللہ سبحانہ وتعالی اسی سے مانگو اسی کو پکارو یہ بھی توہید کا تقادہ ہے یہ صورت المؤمن میں آئے گا انشاءاللہ وتعالی اس صورت کا نام المؤمن اس کی ایک وجہ یہ ہے بلکہ اہم ترین وجہ یہ ہے اس میں ایک بندہ مومن کی تقریر آئے گی انشاءاللہ وتعالی جو آل فیران میں سے تھا دربار میں کھڑا تھا اور فیران کی دربار میں کھڑے ہو کر اس بندہ مومن نے بہت اہم تقریر کی اور قرآن کریم میں اتنی طویل تقریر مسلسل کسی پیغمبر کی بھی نہیں یہ مومن بندہ مومن ہے پیغمبر نہیں مسلسل اتنی طویل تقریر اور کوئی کسی پیغمبر کی بھی قرآن حکیم میں جو اس بندے مومن کی اس میں بھی بڑے عمدہ نکات ہیں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے فرعون کا ذکر ہے عالیہ فرعون کا بیان ہے اور وعیدیں بھی ڈرابے بھی بیان کیے گئے ایک اہم نقطہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رفی اللہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. حضور نبی اکرم علیہ اسلام کے کزن بھی ہیں بہت چھوٹے تھے اور حضور نے ان کی تربیت بھی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ کرام تفسیر میں امام مانے جاتے ہیں وہ فرماتے یہ جو سورہ مؤمن حامین سے شروع ہو رہی ہے یہ اب سات صورتوں کا سلسلہ مکمل ہوگا سورہ احقاف پر چھبیس سے پارے کی پہلی سورت یہ سات صورتیں ہیں ان کے آغاز میں تو وہ فرماتے حوامی میں سبا حامین کی جمع حوامین کر کے حوامین میں سبا و سات صورتیں جن میں آغاز میں حامین کے حروف ہیں حروف مقدعات اور فرماتے ہیں یہ قرآن کا مغض ہے کیا مطلب قرآن کی دعوت اس کا ایک خلاصہ ہے جو اس ان صورتوں میں ہمیں ملتا ہے الحمد اور وہ فرماتے ہیں یہ, آساز یہ حوامی میں سبعہ ہیں اور یہ قرآن حکیم کے پیغام کا مغز اس کا جسٹ اس کا جوہر ہے جس مقام پر ہمارے سامنے آتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اب جو صورتوں کا مطالعہ کر ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے صورت المؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین، یہ حروف مقیم الکتابی مزیز اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے خوب علم رکھنے والا ہے غافر الذنب وقابل شدید گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول فرمانے والا شدید عذاب دینے والا بڑے فضل والا اللہ کی چار شانوں کا بیان لیکن غور کیجئے گا سیونٹی فائیو پرسینٹ رحمت کا بیان ہے 25% عذاب کا بیان دوبارہ سنیں گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول فرمانے والا شدید عذاب دینے والا بڑے فضل والا اتول فضل والا اتول اس صورت کا ایک نام بھی بیان ہوا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ار مسیح اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ما آیات اللہ اللہ اللہ کفرو. ہماری آیات میں تو وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا کرے حضور علیہ السلام سے خطاق صحابہ کو بھی تسلی کہ ان کی چلت پھر سے متاثر نہ ہونا اور ان کو بھی عبرت یہ اپنی جائیدادوں پر مال و اسباب پر اترانے کی کوشش نہ کرنا سنو پشنوں کا انجام کیا ہوا اس قبل قوم اور ان کے بعد دوسری گرہوں نے جھٹلایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا لیا اخذوہو کہ وہ انہیں پکڑ لیں یعنی ان کو نقصان پہچانا چاہا وَجَادُلُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِلْحَقَ فَأَخَدْتُهُمْ اور نہق جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں تو اللہ فرماتا ہے پس تو میں نے انہیں پکڑ لیا یعنی عذاب میں فقی فکان تو دیکھو کیسا ہوا میرا اللہ اجر نام اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اگلی تین آئے تھے یہ بہت پیارا تحفہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آج ویسے قدر کی رات تو نہیں ہے چوبیسویں شب ہے لیکن آج بڑا کمانے کا موقع ہے جی ابھی ہم نے توبہ کا بڑا خوبصورت پیارا بیان سنا اب سنیے توبہ بندہ زمین پہ کرے توبہ بندہ زمین پر کرے سیدھا ہو جائے زمین پر عمل دروس کر لے وہ آسمانوں کے اوپر آرش والے فرشتے وہ دعائیں کرتے سمجھ آ رہی یہ ہے توحفہ قرآن حکیم کا سنیے اللہ دین العرش وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ منحو لہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں جو سب نبی حمد اور رب بھیم وہ اپنے رب کی تصبیح کرتے اس کی حمد کے ساتھ بھائی امن ابھی اور اس پر ایمان رکھتے ہیں آمن اور ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور وہی سمجھ آ رہی ہے وہ, وہ وہ فرشتے جو ارش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اللہ کی تصبیح میں لگے ہوئے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ادھر اس سے غفار کر رہے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور سنیے کیا دعائیں کر رہے ہیں رب بنا ہے ہمارے رب وسیع تک اللہ و علم ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور علم ہر شے پر, پر تیری رحمت اور علم چھایا ہوا فغفر للذین تابو اللہ جو توبہ کر رہے ہیں ان کو بخش دے اللہ اکبر تم ادھر بندے ادھر توبہ کرے ادھر آمین فرشتے کہہ رہے ہیں توبہ کی عظمت سمجھ آ رہی فغف الزین اے اللہ پس بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی وہ تھباؤ سبھی اور تیرے راستے کی پیروی کی توبہ کیا ہے پلٹاؤ گنا کو چھوڑ کر اطاعت و فرمہ برداری کی طرف وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں وقم آداب جہین اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو یقین اطا کرے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ بچا لے وہ ادھر آمین ہو رہے اللہ بچا لے اور سنیے رب بنا ہے ہمارے رب واد ہم جنات یادن انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما اللہ کی اللہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن صلح من بزر وازواجہم وذریاتہم اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرتا ہے پوری پوری فیملیز کے لیے دعا کر رہے ہیں فرشتے ان نقاصم بے شک اللہ تو غالب ہے تو حکمت والا ہے اور دعا وقی نے برائیوں سے بچا لے یوم فقط رحیم تھا اور جو اس دن برائیوں سے بچا لیا گیا تو یقیناً اے اللہ تو نے اس پر رحم فرمایا مزاء الب الفظ اللہ اور یہی عظیم کامیابی ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں ان فرشتوں کی دعائیں قبول فرما لے اللہ کی شان کریمی دیکھی تم پلٹو اللہ کی طرف تم توبہ کرو تم سیدھے ہو جاؤ گھروں کو سیدھا کر لو اللہ کے عرش کے تھامنے والے فرشتے تمہارے لیے وہاں آسمانوں کی بلندیوں میں دعا کریں گے اللہ سبحان و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے بڑا خوبصورت ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سرار صاحب کا خطاب کراچی میں ہوا تھا توبہ کی عظمت اور تاثیر یہ خطاب بہت عمدہ اس میں ان آیات کا بیان بھی ہے جو پہلے ہم نے سمجھی اور احادیث شریفہ کا بھی بیان آپ کو ملے گا توبہ کی تاثیر عظمت اور اس کی تاثیر اس پر بہت عمدہ خطاب یہ کتابی شکل میں بھی ہے استاد محتم ڈاکٹر اسرار صابر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات کا ہم سب کا تحفہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ایک رکوع اور پڑھیں گے ان شاء ادا کرتے ہیں ان نے کفر بے شک جن لوگوں وہ پکارے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دیکھو اللہ کا بیزار ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے بہت بڑا ہے اداون ایمان فتح فرون جب کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا بس تم کفر کرتے تھے کیا مطلب دنیا میں تم کفر پر اڑے اور ڈٹے رہے آج تمہیں اپنے پر غصہ آ رہے اللہ کو اس سے زیادہ غصہ اور غضب تم پر آتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جی جاتی تھی دنیا میں اور تم کفر کرتے تھے قالو وہ کہیں گے اور بنا اے ہمارے رب اما تنس نتئی واہی تنس نتئین تو نے ہمیں دو مرتبہ مردہ رکھا اور دو مرتبہ زندگی بخشی دھنوبین اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فحل الی خروج من السبيل تو کیا اب یہاں سے کوئی نکلنے کی سبيل ہے دو مرتبہ موت دی دو مرتبہ زندگی دی یہ موصوف بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 28 سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 28 خاصن کیا ہے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا البقرہ ایت ون سوری الاعراف ایت 172 عالم ارواح کا بیان سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا وہ آغاز زندگی سُلا دیا گیا روحوں کو پہلی موت دنیا میں روح جسم کو ملا دیا گیا یہاں پہلی زندگی دنیا میں موت دی جائے گی روح جسم الگ کر دیے جائیں گے دوسری موت اور آخرت میں کھڑا کیا جائے گا دوسری زندگی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ مطالعہ کر لیجیے گا اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس پر ایک بڑا گہرا چھوٹا سا کتاب چاہے بہت ہی چھوٹا سا رائٹ اپ ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاہدی وہ مکتبی بہت پرانا ہے زندگی موت اور انسان اس میں یہ گہرے حقائق پر یہ فلسفیانہ انداز مباحث پر کلام کیا گیا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ت نے ہمیں دو مرتبہ موت دی دو مرتبہ زندگی بخشی فاطرہ بے دنوبینا پر نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا فعال علاق رو من ان سبھیل یہاں سے نکلنے کی کوئی سبھیل ہے فر تم کہا جائے گا یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اس کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کرتے تھے وہی شرک بھی تکمنوں اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیا کرتے تھے فلحکم اللہ علی جی بس حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے و ينزل من اللہ تمہیں اپنی تمہاری آسمان سے رزق نازل کرتا ہے رکھ اور, اور نصیحت قبول تو وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو یہ طلب و تڑب ادھر ہے تو یہ نصیحت فائدہ دے گی اب دعا کا تذکرہ جو اس سورت کا ایک خاص موضوع ہے توحید کا عملی تقاضہ یہ بھی ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے فطح اللہ مخصین اللہ الدین بس اللہ کو پکارو اپنی اطاد کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ولو کافرون چاہے کافر ناگوار محسوس کرے رفیع الدرجات اللہ و عرش کا مالک ہے وہ اپنے حکم سے روح یعنی وہی بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے یہاں بھی نوٹ کیجیے روح کا لفظ وہی کے لیے آیا ہے وہ اپنے حکم سے روح بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے لیوں یومت فلاق تاکہ وہ قیامت کے دن سے درائے جس دن ملاقات ہونی ہے طلاق کیا ہے ملاقات ہے نا کتنا فرق ہو گیا وہ ہے علیحدہ ہونا اور طلاق کیا ہے ملاقات ہونا اللہ اکبر لیمت طلاق یہ ایک فرق جو حروف کے ادا کرنے میں ہو جاتا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی تجویز کا خیال رکھنا درست طریقے پر قرآن پڑھنا ہمیں آتے ہو آتا ہو یہ سیکھنا فرض ہے بھائی قرآن کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے البتہ ویسے تلاوت کرے نفل ہے قرآن میں تو نماز میں تو واجب ہے قرآن کی تلاوت عام تلاوت کرے وہ نفل ہے لیکن قرآن صحیح تلاوت کرنا آتا ہو یہ سیکھنا بولے فرض ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہماری کتنا فرق پڑ جاتا ہے حرف کے چینج یا بدل جانے سے لیون یومت تاکہ وہ قیامت ان کی ملاقات سے ڈرائیں یوم بار زو جس دن وہ ظاہر ہوں گے لا یفال اللہ شی کوئی شے اللہ پر ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی اليوم پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے آج سب چپ فران بھی چپ نمرود بھی خاموش سب کی سستی گم اللہ ہی اعلان کروائے گا الللہ الواحد اللہ کے لیے جو واحد ہے زبردست قوت رکھنے والا الیوم تجزا کل نفس بما کا آج ہر شخص اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہ ہوگا ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اللهم حاسبنا حسابا يسرا اور انہیں قریب آنے والے قیامت کے جس سے ڈرائیے جب دل غم سے بھرے ہوں گے یعنی کلیج منہ کو آ رہے ہوں گے شدید دہشت اور خوف کی کیفیت مال ومیشی غالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے یہاں اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیالت کو سدور اور وہ جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں نہ میری اور آپ کی تنہائی اور نہ میری اور آپ کا ظاہر میں کسی کے سامنے ہونا ہمارا باطن بھی اللہ کے علم ہے ہمارا ظاہر بھی اللہ کے علم ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا ہی خوفا فرمائے اللہ, پر <الْأَعْيُن> اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیالت کرنے والوں کو آنکھوں کے خیانت کو بھی اور وما تخفص صدور اور جو سینے چھپاتے ہیں وَل یق اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے يدعون من ہی لا يقدون بشی اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلے نہیں کرتے برات وہ جھوٹے معبود کو اختیار نہیں رکھتے ان اللہ و سمی ع بش اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے چارکر ادا کریں گے ان